ص الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا پہنچانے فرمان والدین کو تکلیف پہنچانے, پہنچانے, پہنچانے والا والدین کو دکھ پہنچانے والا اللہ کے خوف سے ڈرے اور اللہ کے خوف سے لرزے نبی اکرم صلی اللہ تعالی ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ حدیث نقل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے ارشاد فرمایا کہ میں نے میرا کی رات ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں سے باندھا گیا ہے آگ کی شاخوں سے لٹکایا گیا ہے میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ یشتمون آبا وہ دنیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی ماں اور باپوں کو برا بھلا کہتے تھے جی ہاں ایک روایت کا خلاصہ یہ بھی ہے ارشاد فرمایا گیا کہ جو والدین کا نافرمان ہے جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے آتے ہیں جتنا کہ آسمان سے بارش کے قطرات زمین کی طرف برستے ہیں ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے ارشاد شاد فرمایا گیا کہ جب والدین کے نافرمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پے وسط ہو جاتی ہیں جی ہاں ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے اس حدیث کو حضرت سعیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا فرمایا کہ حضور علی سلام نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے نمبر ایک والدین کو ستانے والا والدین کو ستانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا نمبر دو فرمایا کہ مردانی وضاحت کرنے والی عورت اور نمبر تین دیوس کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے میرے مدنی چینل کے سامعین و ناظرین اللہ سے ڈریے اللہ کا خوف کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین ہم سے روٹ گئے اور اسی حالت میں ہمارا انتقال ہو گیا اور رب ہم سے ناراض ہوا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر کے عذاب میں ہمیں مسلط کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی قدر نصیب فرمائے احترام نصیب فرمائے ان کو سکھ اور چین پہنچانے کی توفیق تع فرمائے اور ان کو راحت پہنچانے کی توفیق تع فرمائے ان کو دکھ درد پہنچانے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے آزاد قبر سے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو محفوظ فرمائے آمین بج المین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد